قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپ ہانپ کر دوڑتے ہیں قدحا پھر جو اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں اڑاتے ہیں تلموری راتی پھر صبحوں کے وقت یلغار کرتے ہیں فأثرن نقعا پھر اس موقع پر غبار اڑاتے ہیں سپون بھی جما پھر اسی وقت کسی جمگٹھے کے بیچو بیچ جا گھستے ہیں لکھنو کہ انسان اپنے پروردگار کا بڑا نا شکرا ہے اوکل اور وہ خود اس بات کا گواہ ہے شدید اور حقیقت یہ ہے کہ وہ مال کی محبت میں بہت پکا ہے الْقُبُورِ بھلا کیا وہ وقت اسے معلوم نہیں ہے جب قبروں میں جو کچھ ہے اسے باہر بکھیر دیا جائے گا اور سینوں میں جو کچھ ہے اسے ظاہر کر دیا جائے گا ان بهم یقیناً ان کا پروردگار اس دن ان کی جو حالت ہوگی اس سے پوری طرح باخبر ہے